ان المنافقین اوم اللہ و خاط بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ ہی انہیں ہلاک فرمائے گا وہ قومو این سولا اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں قوم و تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہاں بات تنہی کی ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے صحابہ کرام کے سامنے تو بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے جب کمرہ بند ہوتا کوئی نہ دیکھ رہا ہوتا تو نماز قضا ہو جائے پروائی نہیں ہے کیونکہ جب حضور کی محبت نہیں ہوگی تو اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی تو یہ نماز کا وہ شوق اور ولولہ یہ نہ ہوتا یورا ناز تو سوال یہ کہ جب وہ سستی کرتے ہیں تو لوگوں کے سامنے اتنی لمبی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں تو قرآن نے فرمایا یراؤون الناس ناس لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہیں ولا یز کرون اللہ اللہ اور اللہ کو یہ بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں جو حضور سے محبت نہ کرے وہ اللہ سے کیا محبت کرے گا ہاں لوگوں کے سامنے اللہ کا ذکر بہت کرتے ہیں لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے مذبذبین بین نہ بئی وہ اسلام اور کفر کے درمیان شک میں مبتلا ہیں لا الا نہ اس طرف ہیں نہ اس طرف ہیں نہ پکے کافر ہیں کہ کفر کو ظاہر کر دیں نہ پکے مومن ہیں بلکہ ہیں کافر لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں وہ میں یلی لاہو فلن تجد لہو سبیلا اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائے گا ان کے امان سے اللہ ناراض ہو گیا یا مندون مومنو کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ اتری دون ان علیکم سلطانہ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے لیے تم پر سلطان مبین ہو جائے واضح دلیل ہو جائے اور اللہ کا غزب تم پر آ جائے انمنافقین بے شک منافقین جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے سب سے زیادہ عذاب منافقوں کو دیا جائے گا کیونکہ اسلام کے لیے زیادہ نقصان دہ و لن تجرم نسی اور تو ان کے لئے کوئی مددگار نہ پائے گا الا الذين تابوا مگر وہ منافقین جنہوں نے توبہ کر لی زندگی میں واصلحوا اور اپنے آپ کو سوار لیا واعتصموا بالله اور اللہ کے دین کو مضبوط تھام لیا واخلصوا دینهم لله اور اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیا فاولئک مع المؤمنین پس وہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے سعفی اللہ مومنی اجر نویما اور ان قریب اللہ تعالی مومنوں کو اجر عظیم فرمائے گا ماں فعل اللہ ان شکر تم آمن اللہ تعالی تمہیں عذاب کیوں دے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا صرف دو چیزیں ہیں شکر کرنا ہے اور ایمان لانا ہے ایمان پہلے ہے شکر بعد میں ہے جب عقیدہ درست ہو جائے گا تو پھر وہ شکر کرے گا شکر سے مراد عبادت ہے یہاں ترتیب میں تو پہلے شکر ہے پھر ایمان ہے لیکن عقائد کے طور پر جب تک ایمان درست نہیں ہے عقیدہ درست نہیں ہے کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اور جب عقیدہ درست ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا یہی شکر ہے فکان اللہ شاہ کی علیما اور اللہ تعالی شکر کرنے والے کو ثواب دینے والا اور جاننے والا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شکر کرنے والا بنا دے اس کا فرما بردار بنا دے کافروں سے دوستی سے منع کیا گیا آج مسلمان جو ذلیل رسوا ہیں آپ شروع سے تاریخ پڑھ لیجئے مغلیہ سلطنت جو تباہ ہوئی اس کی وجہ انگریزوں سے دوستی تھی عراق تباہ ہوا اس کی وجہ امریکہ اور روس سے دوستی تھی جتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں اس کی وجہ کافروں سے دوستی ہے کہ جب آدمی کسی سے دوستی کرتا ہے تو پھر ہر بات کا وہ انکار نہیں کر سکتا اور بسا اوقات وہ لوگوں کی خاطر کافروں کی خاطر اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیتا ہے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کی صحبت سے اور ان کی دوستیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے